حوضب اللہ علیم نصی طار بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے یس ارونا کا انفار وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں انلانفار للہ و رسول کہہ دیجیے کہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں فطخ اللہ و اسلدا بَيْنِكُمْ سو اللہ سے ڈرو اور آپس کے تعلقات درست کر لو اصلاح کر لو وہ عطیل اللہ و رسولہ ہو ان اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اگر تم مؤمن ہو یہ صورت الفال ہے انفال یہ نفل کی جمع ہے نفل نون پر بھی زبر اور فاح پر بھی زبر نفل اس کا مطلب ہوتا ہے زائد چیز نفل زائد چیز جیسے کہ اللہ تعالیٰ فتح نبی کریم صب اللہ علیہ وسلم کو فاتح کر کے صورت بنی شرائط کہ رات کے وقت رات کے کچھ حصے میں پھر اس کے ساتھ بیدار رہ تہجر پاڑ تحجد کہتے ہیں رات کے آخری پہر کی نیند چھوڑ دینے کو کہ رات کے آخری پہر کی نیند بندہ چھوڑ کے جو نماز ادا کرتا ہے اس نماز کو بھی پھر اسی نسبت سے نماز تحجر کہہ دیں فرمایا رات کے کچھ حصے میں پھر اس قرآن کے ساتھ بے دارین کہ قرآن قیام میں پڑھ نا فرا تن لات یہ تیرے لیے زائد ہے یعنی رات کا قیام فرض نمازوں سے زائد ہے تو نفل کا معنی زائد ہے یہ لفظ کئی معنی میں آتا ہے مالِ غنیمت کے معنی میں بھی آتا ہے جیسے یہاں پہ جو لفظ ہے یہ انفار کا مالِ غنیمت کے معنی میں ہے کیونکہ جہاد کا اصل مقصد تو ثواب اور جنت کا حصول ہے غنیمت مقصد نہیں اور غنیمت ایک اضافی چیز ہے جو جہاد کرنے والے کو بسا اوقات مل جاتی ہے شاید اسی وجہ سے پہلی امتوں پر غنیمت حلال نہیں تھی وہ مال غنیمت جو لوٹتے جمع کرتے تو اس کو ایک جگہ پر میدان میں رکھ دیتے آگ آتی اور وہ اس کو کھا جاتی نبی کریم صلی سلوا بڑے شرف پکاتے ہیں وہ حقت نیا لگانا ہے میرے لیے غنیمتیں حلال کی گئی ہی ہیں مجھ سے پہلے کسی کے لیے غنیمتیں حلال نہیں تھیں تو اس امت کو سرواح پر مزید ایک چیز دی گئی غنیمت کی صورت میں اس لیے اس کو کہتے ہیں انفار دوسرا اس کا معنیٰ ہوتا ہے کہ کسی کے خاص کارنامے پر امیر حاکم وہ کسی خاص انعام کا اعلان کرے اس کو کہتے ہیں نفل وہ زائد جو ہوتا ہے اس کے حق سے حق الخدمت سے اس کے حصے سے جو زائد اس کو ملتا ہے اس کو بھی نفل کہتے ہیں اسی طرح مخدول کے پاس جو سامان ہوتا ہے جو اسے صنب کیا جاتا ہے جہاد کے دوران کسی مسلمان نے کسی کافر کو قتل کیا تو اب پتا ہو کہ کس کافر کو کس مسلمان نے قتل کیا ہے تو اس کافر سے جو مال اس کا زیرہ بختر اس کی دام بیتن وغیرہ جو کچھ بھی ہوگا جو اس سے لیا جائے گا وہ ملے گا قتل کرنے والے کو اس کا نام بھی نقل ہے زائد یعنی غریبت میں اس کو حصہ ملے گا جو اس طرح باقیوں کو ملنا ہے لیکن اگر کسی کے پاس دلیل ہو کہ میں نے خرا کو قتل دیا ہے تو اس مقتول کا جو اضافی مصنوعہ مال ہے وہ بھی اسی کو ملا جائے گا ملے گا خواہ وہ سواری ہو یا اسلحہ وغیرہ جو بھی ہو اسی طرح کوئی دستہ لشکر کا عام جنگ کے علاوہ جنگ کے لیے جاتے ہیں جس میں عمومی طور پر نفیر کا اعلان نہیں ہوتا سب کے لیے بس خاص مشن پہ یعنی کہ کسی دستے کو بھیجا جاتا ہے اور وہ غنیمت لے کر آئیں واپسی پر کسی بستی پر وہ حملہ کر دیں اور وہی سے کو غنیمت دستیاب ہو جائے تو وہ غنیمت پورے لشکر کے لیے ہوگی لیکن اس خاص دستے کو جس نے کاروائی کی ہے خصوصی اس کو مجموعی غنیمت میں سے الگ کچھ زائد بھی دیا جاتا ہے اس کو بھی نفل کہتے ہیں تو اسی طرح امیر غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی ایک چیز اپنے لیے چن لے غنیمت کا مار تقسیم ہونے سے پہلے امیر جو ہے وہ اپنے لیے غنیمت میں سے کوئی چیز خاص کر لیتا ہے جیسے کوئی اسلحہ یا سواری یا لوٹی وغیرہ اس کو بھی نفل کہتے ہیں اور اس کو صفی بھی کہا جاتا ہے صفی یعنی کہ اس نے اپنے لیے اس کو خاص کر لیا ہے زمانہ جہلیت میں معمول تھا کہ جنگ میں جو شخص جو کچھ لوٹ لیتا وہ اس کا ہوتا جنگ کے دوران جس نے جو لوٹا ہے وہ اسی کا تو اسلام میں سب سے پہلا جو مارکہ عظیم الشان ہوا وہ تھا مارکہ بدر یہ صورت الانفال میں اللہ تعالیٰ نے بدر کی کافی منظر کشی کی ہے تو یہ سب سے پہلا مارکہ تھا تو ابھی کفار سے حاصل ہونے والے مالِ غنیمت کی تقسیم کا طریقہ کار متعین نہیں ہوا تھا کہ مسلمان اس کو کیسے تقسیم کریں میں تو یہ تھا جس نے جو لوٹا بس کو ہی اکیلا اس کا مالک ہے لے کے چلا بدل میں جب بہت سارا مالک عنیمت ہاتھ آیا ستر قیدی ہو گئے اور ستر مارے گئے اور بڑا قیمتی مالکمت تھا وہ تو جشن منانے کی نیت سے آئے تھے نا کہ مسلمانوں کو ہم کہہے تیر کر دیں گے اور پھر شرابیں پی جائیں گی اور ناچ گانا ہوگا اور ابو چہل وہ سونے چاندی کی مہار والی اٹھنی لے کے آیا تھا بڑے شہانہ انداز سے یہ لوگ آئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو خاک چٹائی تو غنیمت کا مال بہت سارا مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو اب یہ مسئلہ پیش آیا کہ اب اس غنیمت کو کیسے کیا ہے بن سامت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو میں آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوا لوگوں کا آپس میں مقابلہ ہوا اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دے دی تو ایک گروہ انہیں حضیمت دیتے اور قتل کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا اور ایک گروہ لشکر پر متوجہ ہو کر اس کی حفاظت اور مال جمع کرنے کا لگا اور ایک گروہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا کہیں دشمن غفلت سے فائدہ اٹھا کے آپ پر حملہ نہ کرتے آخر میں یہ سارے لوگ واپس جمع ہوئے جنہوں نے جمع کی تھیں وہ کہنے لگے یہ تو ہم نے جمع کی ہیں کیونکہ جاہلیت میں یہ اصول چلتا تھا کہ جو مال جمع کرتا اسی کا ہوتا تو یہ کہنے لگے کہ یہ ہم نے جمع کی ہیں کسی اور کا اس میں کوئی حصہ نہیں اور جو دشمن کے پیچھے پیچھے گیا تھے دشمن کو مارتے مارتے بگاتے بگاتے آئے تھے کہنا کہ اگر تمہاری نسبت اس کے حقدار نام ہیں کیونکہ دشمن کو تو ہم نے مار بھگایا ہے تو جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ڈالا ہوا تھا آپ کی حفاظت کے لیے حلقہ بنایا ہوا تھا وہ کہنے لگے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں رکھا اور اس بات سے ڈرے کہ کسی دشمن کی طرف سے غفلت میں آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے لہٰذا ہم اس کام میں مشغول رہے تو پھر اس وقت یہ آیات نادل ہوئیں یس قانون کافار قلف رسول یہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں تو انہیں کہہ دیجئے کہ غنیمتیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ غنیمتیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کی زمین پر حملے کے لیے جاتے تو چوتھا حصہ بطور نفل زائد دیتے تھے اور جب واپس آتے لوگ تھکے ہوئے ہوتے تو تیسرا حصہ بطور نفل دیتے تھے اور آپ خصوصا زائد حصے دینا پسند نہیں کرتے تھے اور مومنوں کا قوت والا ان کے کمزور پر غنیمت واپس لاتا ہے یہ مصرد احمد کی حدیث ہے اس سے تفصیل کے ساتھ ایک تو اس فائد کا شان پتہ چلتا ہے اور دوسرا مسلمانوں میں غنیمتوں کی تقسیم کا اصول اور طریقہ کار پتہ چلا جس علومہ کارل انفاظ وہ آپ سے غنیمتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا حق ہے کس طرح تقسیم ہوگی تو آپ فرما دیں قریل انفاع اللّہ والرسول کہ حقیقت میں تو غنیمتیں تم میں سے کسی کی بھی ملکیت میں بلکہ غنیمتیں حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول کی ہیں تمہارا اس میں کچھ دخل نہیں کیونکہ تمہاری فتح یہ تمہاری طاقت کی وجہ سے تمہارے قوت بازو کے بل بوتے پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوئی ہے اور آگے دور تک یہ بات بیان کی ہے کہ فتح اللہ کی مدد سے ہی ہوئی ہے اور ہوتی ہے انسان کے اپنے پاس میں کچھ نہیں اس لیے فتح اللہ آب سے داتا اللہ سے ڈرو اور ان امور انوال کی وجہ سے تمہارے باہمی تعلقات میں جو خرابی آئی ہے اسے دور کرو درست کرو اگر تم مومن ہو اور اللہ اور اس کا رسول جو بھی حکم دے تم اس کی اطاعت کرو جسے جتنا دے یا نہ دے وہ راضی رہے اس بات کی بنا پر تمہارے آپس کے تعلقات خراب نہیں ہونے چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس کے تعلقات بگاڑنے سے بچو کیوں یہی الح موڈ دینے موڈ دینے والی چیز ہے آپ اس کے تعلقات اگر خراب ہوتے ہیں تو ایمان خراب ہو جاتا ہے تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے سلیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ اپنے بھائی کو اف کر دے تو وہ معاف کرنے والا جو آدمی ہے اس کا ہاتھ پکڑ کر میں جنت میں جاؤں گا ساتھ لے کے جاؤں گا اللہ کی کے رضا کے لیے جو کسی کو معاف کرتا ہے مستدر کے حاکم وغیرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے لیکن اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے بہرحال غنیمتیں ان کا بنیادی جو حق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے ان نََ المن الدین ادا الدی اللہ وجیرت البوہم یقین المن اصل میں وہی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں و اداۃلیۃم آیات ہو اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں زیادت ہم تو انہیں ایمان میں بڑھا دیتی ہیں وہ اللہ کے توقع اور وہ اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں پیچھے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اطاعت ہے تو ایمان ہے بقی اللہ رسول ہوں ان کو تم اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو مطلب اگر تم اطاعت کرو گے تو پھر مومن رہو گے یہ ایمان ہے تو اب یہاں اللہ نے چند صفتے اہل ایمان کی ذکر کی ہیں سر فہرست یہ ہے کہ جب ان کے تنازعات کے درمیان اللہ کا ذکر یا اس کا حکم آ جاتا ہے واجرت کو لوگ ہو پھر ان کے دل ڈر جاتے ہیں وہ اس کی نافرمانی سے کام اٹھتے ہیں کہ اللہ کا حکم آ گیا بس وہیں سر تسلیم خم کر لیتے ہیں بھائی دعت الم آیا تو ہو زیادہ اور دوسری علامت یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کے حکام بیان کیے جائیں تو وہ انہیں سچے دل سے مانگتے ہوئے ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا رہتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان ہمیشہ ایک ہی حالت پر نہیں رہتا بلکہ بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے اس میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے دلائر کو دیکھ کر یقین اور تصدیق میں بھی اور اعمال کی کمی بیشی کے لحاظ سے بھی ایمان میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے تیسری علامت یہ ہے کہ جس کام کا انہیں حکم دیا جاتا ہے وہ اس کے تمام ذرائع اور اسباب اختیار کرتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں وہ کام کرنے کی لیکن اس سب کچھ کے باوجود وہ اللہ البین ان کا بھروسہ اور اعتماد اللہ پر ہی ہوتا ہے کہ جتنے بھی نیکی کے کام یا برائی سے بچنے والے کام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ رب العالمین کی طاقت اور اللہ کی قوت سے ہوتے ہیں بندے کے اپنے بس اور اختیار میں کچھ نہیں اپنی تیاری یا اسباب پر انہیں بھروسہ نہیں اپنی پوری کوشش کے بعد وہ اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کرتے ہیں اور پھر فرمایا اللہ دینیم نصالما ضفنفون جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں یہ اللہ نے ان کی چوتھی شفت ذکر کی ہے کہ نماز کو پورے حقوق اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں یو قیمونا اللہ نے نفقت بولا ہے یوکیم نسخلا نماز قائم کرتے ہیں نماز کے آداب اور حقوق میں چھ چیزیں شامل ہیں کہ نماز بربک ادا کی جائے ان نسلات کتاب اور مودع ممن اوپر مقرر شدہ اوقات میں نماز پڑھ رہے دوسرا حق یہ ہے کہ نماز با جماعت ادا کی جائے برکارمار راک نیند رکو کرنے والوں کے ساتھ مل کے رکو کرو تیسرا ہاتھ یہ ہے کہ جماعت میں صفیں سیدھی ہوں ان نقصیت و سفوفی بنی اقامتی صلاح صفوں کو برابر رکھنا سیدھا رکھنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے پھر چوتھا ہاتھ یہ ہے کہ نماز پر دوام اور ہمیش بھی ہو یہ نہیں کہ کبھی پڑھ لی کبھی نہ بڑھ یہ کام نہ ہو پانچوں نمازیں پڑھے بندہ ہمیشہ پڑھے اور پانچواں ہاتھ یہ ہے کہ نماز اعتدال کے ساتھ تعدیل ارکان کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کے اطمینان سکون سے پڑیں گے دی. اگر تیزی کے ساتھ بندہ نماز پڑھے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیزی سے نماز پڑھنے والے قلم تسلی جا جا کے نماز پڑھ تو انہیں نماز نہیں دی. اس کی نماز میں اطمینان نہیں تھی چھٹا حق نماز کا یہ ہے سلو کما تو سلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریقہ کار کے مطابق نماز ادا کی اپنی من پسند طریقے سے نماز ادا کریں گے تو وہ نماز قائم نہیں ہو یقیمون سر یہ مومنوں کی صفت ہے چوتھی کہ وہ نماز کو پورے حقوق اور آداب کے ساتھ ہمیشہ ادا کرتے ہیں وَمِن مِن <فِيهون> اور پانچویں صفت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں یعنی اپنے اموات میں سے اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق بھی ادا کرتے ہیں تو جن میں یہ صفات پائی جائیں پانچ یہی پکے سچے مومن ہیں لہم عند بابا فراۃ تم کریم ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بلند درجات ہیں اور بخشش ہے بہت بڑی ورسک کریم اور باعزت روزی بھی ان کے لیے ہے یہ ممنوں کی چند صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر فرمائی کما اخواجہ کار تو کبھی بے تھی جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے نکالا حق کے ساتھ وہ ان نفری قبل ممنی نداکار اور یقینا مومنوں میں سے کچھ لوگ اس کو ناپسند کرتے تھے یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے وہ کون سی بات ہے جس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح تیرے رب نے تجھے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا مفسرین نے اس کی کئی توجیہات کی ہیں بعض نے تو بیس تک توجیہات پہنچا دی ہیں البتہ صاحب کشاف نے دو توجیہیں ذکر کی ہیں جن میں سے زیادہ وعدے یہ ہے کہ یہاں مبتدا محضوف ہے اور عبارت یوں ہوگی کہ حال ہل آلو کا حالی خراجی کا مطلب وطبۂ بدر سے حاصل ہونے والی غنیمت کی تقسیم کے بارے میں آپ کی رائے اور فیصلے کو ناگوار سمجھنے میں ان کا حال ایسے ہی ہے جس طرح ان کا حال آپ کے لڑائی کے لیے نکلنے کے بارے میں تھا لڑائی کے لیے نکلنے کے بارے میں بھی یہ ناگواری محسوس کر رہے تھے اسی طرح غنیبتوں کے بارے میں جو آپ نے فیصلہ کیا کچھ لوگ اس کے بارے میں بھی ناگواری محسوس کر رہے ہیں حالانکہ دونوں میں ہی آپ کے لیے بھی اور مسلمانوں کے لیے خیر تھی غنیبت کا یہ جھگڑا بھی ویسے ہی ہے جیسے نکلتے وقت عقل سے تدبیریں وہ لوگ کرنے لگے اور کار نتیجہ وہی ہوا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو مطلب یہ ہے کہ ہر کام میں وہی اختیار کرو کہ اللہ اس کے رسول کی بات مانو اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ یو جا گرو نہ کا فلقہ کی بہت نہ تر کہا ہو وہ درون وہ حق میں جھگڑتے تھے اس کے بعد کہ وہ حق صاف ظاہر ہو چکا تھا اور یوں محسوس ہوتا تھا جیسے انہیں موت کی طرف جا رہا ہے لڑنے کے لیے اب فیصلہ یہی ہوا کہ ان کے ساتھ لڑنا ہی لڑنا ہے تو وہ اس بارے میں جھگڑنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اس کا نتیجہ تو فتح اور غنائم کی صورت میں نکلا تو اس کے بارے میں لوگ پسو پیش کر رہے تھے مختصر یہ ہے کہ سن دو ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ قارے ویش کا اور بڑا تجارتی قافلہ ابو سفیان کی سرکردگی میں شام سے مکہ جا رہا ہے اور مدینے کے قریب راستے پر پہنچ چکا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ساتھ لیا مختصر سی جماعت بھی تین ایک سو اخراق پر مشتمل تھی تین سو سے کچھ زائد تھے اکثر تین سو تیرہ کی تعداد معروف ہے تو قافلے کے تعاقب کے لیے نکلے ارادہ کیا تھا ابو سفیان کے تجارتی قافلے پر حملہ کرنا تو ابو سفیان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی اطلاع مل گئی اطلاع ہوئی تو اس نے ایک تیز رفتار سوار سے مکہ اطلاع بھیجی کہ مسلمان جو ہیں وہ ہمارے قافلے پر حملہ کرنا چاہتے اور خود دوسری تدبیر اس نے کیا, کیا کی کہ احتیاطا راستہ تبدیل کر دیا اصل راستہ چھوڑ کر ساحلی راستہ اختیار کیا شام جانے کے لیے تو مکہ میں جب یہ خبر پہنچی تو ابو چہل ایک بڑا مسلح لشکر لے کر قافلے کی حفاظت کے لیے روانہ ہو گیا اور آ کر بدر میں ڈیرے ڈال دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے ساری صورتحال رکھ دی کہ ایک طرف تجارتی قافلہ ہے اور دوسری طرف قریش کا لشکر ہے اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں دونوں میں سے ایک ضرور ملے گا تفصیل آگے آ جائے گی اسی صورت میں کہ دونوں میں سے ایک ضرور ملے گا اب باس حبا کو تردد ہوا وہ چاہتے تھے کہ لشکر کی بجائے قافلے کا تعاوب کیا جائے کیونکہ لشکر وہ تو ظاہر بات کی آیا ہے اور تجارتی قافلہ کو ضرورت کے کچھ ہتھیار لے کے باقی زبان تجارت لے کے جا رہا, رہا ہے اس وقت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عمر رضی اللہ عنہ صاحب بن معاذ اور مقداد بن مرداد رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریریں کی مقدار رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں موسا علیہ السلاطلام کے ساتھیوں جیسا نہیں پائیں گے موسا علیہ صلاط علام نے جب اپنے ساتھیوں کو کہا تھا جہاد و تو انہوں نے آگے سے جواب دیا تھا خدا وارو تو تیرا رام جا جا کے ہم یہیں پر بیٹھے ہیں تو یہ کہنے لگے کہ ہمیں علیہ کے ساتھیوں جیسا نہیں پائیں گے تب آپ بدر کی طرف روانہ ہوئے اور باد صحابہ نے لشکر سے نہ لڑنے کا مشورہ دیا تھا کہ لشکر سے نہ لڑا جائے تو اسے وہ جاتے رونا کا سے تعبیر کیا ہے اللہ کہ وہ زور دے رہے تھے کہ نہ لڑا جائے نہ لڑا جائے کیونکہ ہم لڑنے کی نیت سے نکلے ہی نہیں جنگ کی نیت سے نہیں نکلے وقت نیت کیا سیکھتے تھے یادی قافلہ ہے اس کو حملہ کریں گے تھوڑے بہت ہتھیار لے کے آئے تھے پوری تیاری بھی نہیں تھی تو اس لیے وہ سمجھتے تھے, تھے کہ اتنے بڑے لشکر سے لڑنا اپنے آپ کو موت کے روح میں ڈالنا ہے مومنوں کا ایک فریق اس کو ناپسند کرتا تھا یو فی الحق تبئی جانا حق کے وعدے ہونے کے بعد وہ آپ سے جگرتے تھے کہ محسوس ہوتا تھا جیسے وہ موت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھنے کے باوجود موت کی طرف چلائے جا رہے ہیں واحد یا اور جب اللہ نے تم سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کیا اللہ تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہوگا غیر ادا کا تیم اور تم چاہتے تھے کہ کیل کانٹے کے بغیر یعنی جو اسلح ہے کہ بغیر برو ہے مطلب سفیان کا تجارتی قاتلہ وہ تمہارے لیے ہو وہ یوں ریت ہوا ہوا یوں کا بھی قالیم اور اللہ چاہتا تھا کہ حق کو اپنی باتوں کے ساتھ سچا کر دکھائے وَيَكْتَ اور کافروں کی جڑ کاٹ دے یعنی جو دو گروہ ہیں ایک ابو سفیان کا لشکر اور دوسرا ابو چہل کا لشکر ابو سفیان کا تجارتی کافلہ بھی ہے اور ابو چہل کا جنگی لشکر بھی پیر ابھی سفیان اور نفیر ابھی چہل ان میں سے ایک تمہیں ضرور ملے گا اور مسلمان یہ چاہتے تھے اللہ شوکا کی تکون شوکا کہتے ہیں کانٹے کو یہ تمہاری خواہش تھی کہ تکلیف اور جنگ کی یہ بغیر حاصل ہونے والا جو کاخلہ ہے وہ ہمیں مل جائے جبکہ کہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اپنی باتوں اور وادوں کو سچا کر دکھائے حق کے مطابق کو سچ کر دکھائے کافروں کی جڑ کٹ جائے تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو چھٹا کر دے مجرم ناپسند ہی کریں اس لیے اس نے ایسے اسباب پیدا فرمائے کہ تمہارا مقابلہ تجارتی کافلے کے بجائے قریش کے لشکر سے ہوئے مسلمان نکلے تھے تجارتی قافلے کو لوٹنے لیکن حالات اللہ نے ایسے پیدا کر دیے کہ تجارتی کافلے کے بجائے بدھ بھیڑ ہو گئی ابو سفیان کے جنگی لشکر کے ساتھ جس سے ان کی سیاسی اور فوجی طاقت پر بڑی ضرب کاری لگی اور یہی اللہ کی وہ حکمت تھی جسے تم سمجھ نہیں رہے تھے اور تم میں سے بہت لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ لشکر سے مقابلے کے بجائے تجارتی کافلہ ان کے ہاتھ لگے اس دستغیر کی مردیں تھیں جب تم اپنے رب سے غلط مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں ایک ہزار فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے اپنی تعداد تیاری اور اسلحے کے تین گنا سے زیادہ اور ہر قسم کے اسلحے سے لیس ہونے کی وجہ سے سب مسلمان ہی اللہ تعالیٰ سے مدد کی فریاد کر رہے تھے کہ مسلمانوں کی تیاری بھی نہیں تعداد بھی تھوڑی ہے اسلحہ بھی کم ان کی تیاری بھی زیادہ تعداد بھی زیادہ اور کین کانٹے سے لیس تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہایت عز اور الحاق کے ساتھ دعا کی اللہ تعالیٰ کے حضور ابر اپنے خطاب رضی اللہ تعالیٰ کرواتے ہیں کہ جب بدر کا دن تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے رکیم کی طرف دیکھا وہ ایک ہزار تھے اور آپ کے ساتھی تین سو انیس آدمی تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبلے کے رخ اپنے ہاتھ ہاتھ نے پھیلا دیے اور بلند آواز سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ اگر تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا تھا تو اسے پورا کر دے اے اللہ تو نے مجھ سے جو وعدہ کیا ہے پورا کر اہلا اگر اہل اسلام کی یہ جماعت حالات ہو گئی تو پھر زمین پر تیری کبھی عبادت نہیں ہوگی اپنے رب سے بابا بلند اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فریاد کیے جا رہے تھے اور ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا کر رہے تھے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چادر تھی وہ بھی گر گئی بہرحال یہ سارے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ سے دعا کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد مان پہنچے اللہ نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے اس دستویسنا ربا تم اپنے رب سے مدد طلب کر رہے تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے اللہ سبحانہ ہوا تعلیٰ سے تو اللہ تعالیٰ نے فست جا بالا تم تمہاری اللہ نے دعا قبول کی اور تمہاری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے لشکر نازل کیے فرشتوں کے اب یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا مسلمانوں کی دعا سیدہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے دعا کر رہے تھے تو اب رضی اللہ تعالیٰ آپ کے پاس آئے جب آپ کی چادر گر گئی تو آپ کو پیچھے سے انہوں نے پکڑ لیا اور چپٹ گیا کہنے لگے اے اللہ کے نبی آپ کا اپنے رب کو قسم دینا آپ کے لیے کافی ہے یقینا وہ اللہ سبحانہ پھینکا ہوا تعالیٰ آپ سے کیا ہوا وعدہ برا کرے گا تو اللہ نے یہ آیات نازل کی پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ مدد کی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ہاں فرماتے ہیں کہ ابی اللہ تعالیٰ کے کہنے کے بعد آپ یہ کہتے ہوئے نکلے الدبر یعنی یہ جماعت شکست کھائے گی اور لوگ پیٹ پھر پھیر, پھیر کے بھاگ جائیں گے یہ پہلی روایت صحیح مسلم نے اور یہ دوسری صحیح بخاری کی ہے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا انی مد الف الملاکت مردی فی کہ میں تمہاری ایک ہزار فرشتوں سے بدل کروں گا جو پے پہ آنے والے ہیں چنانچہ بدر میں فرشتے نادل ہوئے جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبریل ہیں اور ان کے گھوڑے کے سر کو اپنے گھوڑے کے سر کو یہ پکڑے ہوئے ہیں اور لڑائی کے ہتھیار انہوں نے پہنے ہوئے ہیں یہاں ایک ہزار فرشتے کے اترنے کا وعدہ ہے جو واقعی اترے رافع رفا رفعہ رافع القردی وہ فرماتے ہیں کہ جبرین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے پوچھنے لگے کہ آپ اہل بدر کو اپنے میں کیسا شمار کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کے سب سے بہتر لوگ ہیں یا اسی کے ہم معنی کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تو جبریل علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح وہ فرشتے بھی افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے گئے تھے جیسے بخاری کے علی یعنی بدر میں شریک ہونے والے فرشتے باقی فرشتوں کے نسبت بدر میں شریک ہونے والے مسلمان باقی مسلمانوں کے نسبت افضل اور بہتر ہیں سورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیر حق تین ہزار اور پھر پانچ ہزار فرشتوں کا ذکر کیا ہے تو اس کی وضاحت میں ہو گئی تھی کہ پہلے اللہ تعالی نے ایک ہزار کا وعدہ کیا اور پھر یہ وعدہ کیا کہ اگر تم صبر کرو اور تخوا اختیار کرو تو تین ہزار پھر بڑھ پانچ ہزار تک فرشتے تمہاری مدد اور نصرت کے لیے اتریں گے اللہ نے اس کو صرف خوشخبری ہی بنایا تھا بلطت بھی قلوب اور تاکہ تمہارے دل اس کے ساتھ مطمئن ہو جائیں اور مدد تو حقیقت کے پاس ہے عزیز الحکیم یقین تعالیٰ نے آیت والے اور کمال حکمت والا ہے ان الفاظ سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ فرشتوں نے خود لڑنے میں کوئی حصہ نہیں لیا کیونکہ ماں جاہر اللہ عشرہ کہ فرشتوں کی اترنے کا جو وعدہ تھا یہ تو بحث خوشخبری تھا تمہارے لیے تو مسلمانوں کی مدد کے لیے انہیں وہاں اس لیے بھیجا گیا تھا تاکہ فرشتوں کو دیکھ کر مسلمانوں کے حوصلے بلند ہوں فرشتے لڑے نہیں ان کی اطمینان کے لیے اور ان کی مدد کے لیے فرشتے موجود رہے یہ خیال ہے کچھ لوگوں کا لیکن یہ خیال خام ہے صحیح نہیں صحیح مسلم میں ابن عباس رضی رہی ہے اللہ تعالیٰ کی روایت ہے کہ اس دوران میں ایک مسلمان اس دوران کے ایک مسلمان جو تھا وہ مشرق کے پیچھے دوڑ رہا تھا اس کو کوڑا مارنے کی ضرب کی آواز سنی اور ایک آواز سنی جو کہہ رہا تھا حیضوں آگے بڑھو اس نے کو نےا وہ گر گیا دیکھا تو اس کی ناک پر نشان تھا چہرہ پھٹ گیا تھا جس طرح کوڑا مارنے سے ہوتا ہے وہ ساری جگہ سبد ہو گئی تھی وہ انصاری آیا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی تو آپ نے فرمایا تم نے سچ کہا یہ تیسرے آسمان کی مدد میں سے تھا اس سے معلوم ہوا کہ یعنی وہ کو مارنے کے لیے پیچھے دوڑ رہا ہے پہنچا نہیں اور آواز آتی ہے بھرو اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ صرف گر جاتا ہے اور آف کا کسی نے کوڑا مارا وہ یہ آسمان سے اترنے والی مدد تھی تو معلوم ہوا کہ فرشتے واقع مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شریک ہوئے اور کافروں کے قتل میں برابر کے شریک رہے بدل کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے کئی جنگوں میں مسلمانوں کی مدد فرمائی ہے فرشتوں کے ساتھ اور اسی طرح کے واقعات اور بھی بر صغیر پاکو ہند کی جنگوں میں بھی نقل ہوتے آئے ہیں آفت عبدالسلام بدوی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے قابل اعتماد لوگوں سے سنا کہ متحدہ ہندوستان میں حافظ عبداللہ روپڑی رحمہ اللہ کے حکم پر مسلمانوں نے عید الاضحیٰ میں گائے جبح کی تو ہندو اور سکھوں نے مسلمانوں پر حملہ کر لیا مسلمانوں نے تھوڑی تعداد میں ہونے کے باوجود ان کا مقابلہ کیا تو کفار کثیر تعداد میں قتل ہو گئے مسلمان تھوڑے تھے ہندو کافر زیادہ تھے تھوڑی تعداد کے باوجود کافر کثیر تعداد میں قتل ہوئے اور بہت سے لوگ بھاگ گئے جب مقدمہ چلا تو جنگ میں شریک مسلمان اور کافر پیش ہوئے تو کافر کو شناخت کے لیے کہا گیا تو انہوں نے کہا ہم سے تو وہ لوگ لڑے ہیں جو سفیر لباس جنہوں نے پہنے ہوئے تھے اور گھوڑوں پر سوار حالانکہ مسلمانوں میں سے کوئی بھی اس حالت میں نہیں تھا کسی نے سفیر لباس نہیں پہنا تھا گھوڑے پہ سفیر لباس پہن کے سوار نہیں تھا اسی طرح اور بھی کئی جگہوں پر مسلمان جب کافروں سے لڑتے ہیں تو اللہ سبحانہ ابر تعالیٰ کی نصرت ان کے لیے اترتی ہے اقبال نے بھی کہا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے گتار اندر گتار تو بہرحال یہ فرشتے یقینا مسلمانوں کے ساتھ کابلوں کے خلاف لڑنے میں برابر کے شریک رہے ہیں اور پھر اللہ نے کہا نسل یہ نہ سمجھو کہ تمہیں جو خطا نصیب ہوئی ہے وہ فرشتوں کی وجہ سے ہوئی ہے یہ نہ سمجھ بیٹھنا بلکہ حقیقت میں مدد تو اللہ تعالیٰ کی ہے وہ چاہتا تو فرشتوں کے بغیر ہی تمہیں فتح اٹھا کر دیتا مگر جہاد کو دین کا حصہ بنانے سے تمہارا امتحان تمہارے ہاتھوں کافروں کو زلیل کرنا اور تم میں سے کچھ لوگوں کو شہادت سے سرفراز کرنا مقصود تھا پہلی امتوں میں سے جو امت اپنے پیغمبر کو جو پلاتی تھی اللہ تعالیٰ آسمان سے ان پر عذاب نازل کر دیتا تھا کبھی پانی میں غرق ہو گئے کبھی خوفناک چیپ زلزلہ پتھروں کی بارش شکلوں کا بگڑنا زمین میں عذاب دیتا ہے اللہ نے فرمایا ہے سورت وبا میں کہ ان کے خلاف لڑو اللہ خلاف لڑنے سے تمہارے ہاتھوں آپ کی مدد کرے گا مسلمانوں کے مومنوں کے سینے اللہ تعالیٰ ٹھنڈے کرے گا توبہ میں اس کی آگے مزید تفصیل آ جائے گی آسوار, آسوار. سلام اللہ. سلام اللہ. آہ. آہ.